أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسبر على ما يقولون واذكر عبدنا دعود ذالأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق و طئر كل کل الح اواب وشددنا شد نا ملک نا الخطاب مقصد سور سعد کا العبتلا عل مصطفین برگزیدہ مخلوق پر اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور امتحانات آئے ہیں تو جو خود امتحانات اور آزمائشوں کا شکار ہوئے ہیں تو وہ تمہاری کیا حاجت پوری کریں گے وہ خود آجز ہیں گزشتہ صورت میں مصطفین کی آجزی بیان کی گئی تھی اس صورت میں اس مضمون پر مزید ترقی کی گئی ہے کہ انہیں آزمایا گیا ہے طرح طرح تکالیف سے دوچار ہوئے ہیں سورت تین ابواب پر مشتمل ہے باب اول یہ آیت نمبر سولہ تک جس میں مقاصد اربعہ سے اعراض کرنے والے اور مقاصد اربعہ سے انکار کرنے والوں کو زواجر دیے گئے یہ ابس آیت سے یہ دوسرا باب ہے جو سورت کے مقصد سے متعلق ہے اس دوسرے باب میں نو پیغمبروں کے احوال یہ ذکر کیے جا رہے ہیں تین پیغمبروں کے تفصیل جبکہ چھ پیغمبروں کے اجمالن یہ اس بات پر ذکر کیے جاتے ہیں کہ یہ پیغمبر ان پر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئی ہیں اور یہ آجز ہیں ہر معاملے میں یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے سب سے پہلے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام عصبر علامہ یقولا صبر کریں یا پیغمبر صبر کریں یا پیغمبر علامہ یہ اس برے بلے پر اور کہ ان بری باتوں پر یقلہ جو یہ کہتے ہیں جس طرح اس سے پہلے اللہ کے پیغمبر کے متعلق یہ ذکر کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہادا صاحر ان کا ذاب یہ پیغمبر یہ جادوگر ہے اور یہ جھوٹا ہے وہ پیغمبر صبر کریں تسلی ہے اس میں مبلغ کے لیے پیغمبر کے لیے اس بر علامہ یقولا صبر کریں کہ ان کے ان کی ان بری باتوں پر یقولا جو یہ کہتے ہیں آپ کے بارے میں وسکرآب دا دا دل عید وسکر آپ دانا داؤد ذل عید یہ اور یاد کریں ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو زل جو ہمت والے تھے یہ عید یہ یہ یدو یا آدا یدو کا مزدور ہے بمانے قوت والا ہونا طاقت والا ہونا ہم آسان مانا کرتے ہیں ہمت والا وسکرآب دنا داود اور یاد کرو ہمارے بندے داود علیہ السلام کو کہ جو ہمت والے تھے انہوں اواب اور بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف اواب مبالغ سگا ہے اور ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے ہر معاملے میں اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے داؤد علیہ السلام زلعیت ہمت والے تھے ہر معاملے میں اللہ کی طرف لوٹنے والے اور رجوع کرنے والے تھے بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے عبداللہ اللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ ہو وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ احب صلا الا صلا تو داؤت یہ اللہ کو نمازوں میں پسند نماز یہ داؤد کی نماز تھی واحب سیام اللہ سیام داؤد اور اللہ کو روزوں میں جو پسندیدہ روزہ ہے وہ داود کا روزہ تھا تو ان کی نماز کیسے تھی وہ کان و نصف اللہ لی حضرت داؤد وہ آدھی رات سوئے رہتے وہ یقو اور پھر ایک تہائی رات ایک تہائی رات وہ عبادت کرتے مثلا مثلا نو بجے سے وہ بارہ بجے تک وہ سوئے رہتے یہ تین گھنٹے پھر آگے بارہ بجے سے وہ تین بجے تک وہ کھڑے رہتے عبادت میں وہ نام وسد اور پھر رات کے چھٹے حصے دوبارہ وہ سوتے یعنی عبادت کرنے کے بعد وہ دوبارہ سو جاتے یہ ان کی عبادت کا طریقہ تھا کہ رات میں یہ آدھی رات سو اور پھر تہائی رات عبادت کرنا اور پھر تھوڑا وقت آرام کرنا اور داود کا روزہ یسوم یومن و یفت رویومن ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے یاد رکھیں روزہ رکھنا یہ نہایت یہ جی ایک اہم عبادت ہے یہی وجہ ہے کہ روزے کی فضیلت اتنی ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اص مولی وہ انا اجزی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی صرف اس کا بدلہ دوں گا پیغمبروں کی ہمت اور طاقت یہ زیادہ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ پیغمبر وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن وہ افطار کرتے کہ آج لوگوں کی ہمتیں یہ کمزور ہیں یہی وجہ ہے یہ اچھی بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی طاقت ہو قوت ہو تو وہ ہفتے میں دو دن روزہ رکھے پیر کے دن روزہ رکھے اور جمعرات کو روزہ رکھے کہ اگر کسی شخص کی یہ طاقت نہ ہو کہ وہ ہفتے میں دو دن روزہ رکھے تو کم از کم مہینے میں تین دن وہ روزہ رکھے مہینے کی اسلامی تاریخ اسلامی تاریخ کی جو تیرہ چودہ اور پندرہ جسے یہ ایام بیج کہتے ہیں تو ان تین دنوں کا روزہ یہ رکھے یہ تین دن کا روزہ یہ مہینے میں رکھے اور اس سے زیادہ جو لوگ مسلسل روزے رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن لوگوں کی آج کے لوگوں کی ہمتیں اتنی کمزور ہیں کہ جس کی وجہ سے زیادہ کثرت سیام اور کثرت سے روزہ رکھنے کی وجہ سے لوگوں کی وہ صحت اتنی متاثر ہو جاتی ہے کہ پھر وہ فرائض اور وہ فرض عبادات کرنے سے بھی وہ گر جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ عبادات میں اعتدال سے کام لینا چاہیے اور خصوصاً روزے کے سلسلے میں چاہیے یہ کہ بندہ اعتدال سے کام لے کہ اللہ تکتا نہیں ہے حدیث میں آتا ہے بخاری کی روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دیکھا کہ چھت سے ایک رسی وہ لٹکی ہوئی ہے تو آپ نے پوچھا یہ رسی کیسے تو فرمایا کہ فلاں صحابیہ وہ نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور وہ جب تھک جاتی ہے تو پھر اس رسی کے سہارے وہ کھڑی رہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تھکتا نہیں ہے جب تک کہ تم نہ تھکو کہ اللہ تھکتا نہیں ہے اس پر تکان نہیں آتی انسان تھک جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ عبادات میں اعتدال سے کام لینا چاہیے تین صاحب کرام یہ بھی بخاری کی روایت میں آتا ہے تین صحابی کرام یہ آئے امہات المومنین کے پاس کہ تاکہ اللہ کے پیغمبر ان کے گھر کی عبادات کے بارے میں گھر کی عبادت کے بارے میں وہ امہات المومنین سے پوچھ سکیں کہ اللہ کے پیغمبر کی گھر کے اندر کی عبادت وہ کیا ہے اور وہ کیسی ہے تو تین صحابۂ کرام آئے اور انہوں نے امہات المومنین سے اللہ کے پیغمبر کے متعلق پوچھا تو امہات المومنین نے بتایا کہ اللہ کے پیغمبر وہ رات کو سوتے بھی ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں رات کے کچھ حصے میں اٹھتے ہیں عبادت کرتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں اور انہوں نے گھر والوں کے ساتھ اپنی ازواج کے ساتھ بھی ان کا ایک اچھا تعلق ہے جب امہات المومنین نے ان صحابہ کو رسول اللہ کا یہ عمل بتایا تو حدیث میں آتا ہے کا ان تقال لوہا گویا کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے عمل کو معمولی سمجھا اور انہوں نے یہی کہا کہ چونکہ وہ تو پیغمبر ہیں اور انہیں تو کہ آگے پیچھے سب گنا وہ بخش دیے گئے ہیں تو وہ اگر اتنی عبادت بھی کرتے ہیں تو وہ کوئی بات نہیں معاملہ تو ہمارا ہے ہم زیادہ عبادت کریں اللہ کی جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو امہات المومنین نے انہیں بتایا یا مثلا عائشہ نے یا دیگر امہات المومنین نے کہ ایسے تین صحابہ آئے تھے اور انہوں نے یہ پوچھا ہم نے یہ جواب دیا تو ان میں سے محات المومنین نے جب وہ جا رہے تھے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ قسم خدا کی میں کبھی نکاح نہیں کروں گا وجہ یہ کہ نکاح کی وجہ سے میری عبادات متاثر ہوں گی اور دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ یہ اپنا سر تکیے پہ نہیں رکھوں گا اور ساری رات میں عبادت کرتا رہوں گا رسول اللہ جب تشریف لائے تو ام المومنین نے بتایا اللہ کے پیغمبر نے ان تینوں کو بلوایا جب وہ آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یاد رکھو میں تم میں سب ل... تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں یعنی یہ بات کہ میں پیغمبر ہوں اور مجھے اگلے پچھلے سب گنا یہ بخش دیے گئے ہیں تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اللہ سے نہ ڈروں <coughs> <coughs> میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ میرا جو تقوی ہے وہ تم میں سب سے زیادہ ہے اور میں نے نکاح بھی میں رات کو سوتا بھی ہوں اور میں رات کو عبادت کے لیے بھی اٹھتا ہوں میں نے نکاح بھی کیے ہیں اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ان نکاح سنتی فمر رغبہ ان سنتی فلئی سے منی نکاح یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت سے ایراض کرے گا تو وہ مجھ سے نہیں ہے یہ الغرض صحابہ کرام نے یہ بات کہی اور اللہ کے پیغمبر نے انہیں اعتدال کا حکم دیا کہ دین کے معاملات میں اعتدال سے کام لو کہ اللہ تھکتا نہیں ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ تم دین کے معاملات میں اعتدال پر چلو اسی لیے جب دو رکعت پڑھنے کا تم نے ایک روٹین بنا لیا ہے تو ان دو رکعت کو ہمیشہ پڑا کرو بجائے اس کے کہ ایک ہی دن میں تم سو رکعت نوافل پڑھ لو اور پھر مہینوں تک نہ پڑھو اس کی بجائے دو رکعت پڑھنا وہ زیادہ افضل ہے لیکن ہمیشہ پڑھنا وہ افضل ہے تو مقصد یہ کہ داود ہمت والے تھے وہ نماز رات کی عبادت ان کی ایسے تھی اور ایک دن روزہ اور ایک دن افطار یہ وہ کرتے تھے اسی طرح رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کانا الناس حضرت داود لوگوں میں نہایت ہی ایک عابد گزار پیغمبر تھے سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہتے ہیں ایک تو روزے کے بارے میں کہا اور ایک صفت اللہ کے پیغمبر نے یہ بتائی ولا یہ لا کا اور وہ میدان جہاد میں بھاگتے نہیں تھے جب دشمن کا سامنا ہوتا تو پھر وہ پیٹ نہیں پھیرتے تھے بھاگتے نہیں تھے زل عید ہمت والے تھے اور آگے ان آیات میں آ جائے گا کہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ دنیا کی بادشاہی بھی اللہ نے انہیں دی ہے اسی طرح سورہ انبیاء میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا سورہ انبیاء میں سورہ صبا میں کہ حضرت داود وہ جنگی لباس بناتے تھے وہ النہ الحدیب ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کیا تھا اور وہ اپنے لیے محنت مزدوری بھی کرتے تھے اپنے ہاتھ کا اپنے ہاتھ کی کمائی وہ کھاتے تھے لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کرتے تھے اسی طرح یہاں پہ ان کی وہ تسبیحات ان کی اوراد کا بھی ذکر ہے کہ ورد یہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے تھے کہ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے تھے غل عئید ہمت والے پیغمبر تھے ان کہ آج ہماری ہمتیں کیسی ہیں کہ آج ہماری ہمتیں وہ مہینہ رمضان المبارک کا کہ جس میں چاہیے یہ کہ انسان اس ایک ایک لحظے کی اور ایک ایک لمحے کی وہ قدر کرے لیکن وہ مہینہ بھی ہمارا کتنی سہولت پسندی سے گزر جاتا ہے اور تاکہ ہمارے آرام میں خلل نہ آئے نہ قرآن کی تلاوت ہے نہ یہ قرآن کو پڑھنا ہے تدبر کے ساتھ نہ ذکر اسکار ہیں نہ نوافل ہیں یاد رکھیں فرائض کے ساتھ تمہاری وہ بنیادی ذمہ داری وہ ادا ہو جاتی ہے لیکن اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو یہ نوافل کے ساتھ ہے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھو گے تو اللہ کا قرب حاصل کرو گے وسکر آبدنا داؤد اور یاد کرو ہمارے بندے داؤد علیہ السلام زل کہ جو ہمت والے تھے ان نہ ہُو بے شک وہ بڑے رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے ان سخر الجبالم آشک ہم نے تابع کیا تھا ان کے الجبالا پہاڑوں کو معہو ان کے ساتھ یعنی پہاڑوں کو ہم نے ان کے تابے کیا تھا کیسے یوسبہ بلاشی اور وہ پاکی بیان کرتے تھے اللہ کی وہ پہاڑ بلاشی شام کو ول اور صورت چڑھتے وقت اس وقت وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے حضرت داود کے ساتھ ہم نے ان پہاڑوں کو بھی اسی کام میں لگایا تھا وہ طیر اسی لیے انسان جب اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو پھر انسان کی یہی کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ ہر چیز اس کے ساتھ وہ ذکر کرتی ہے اور اسے ہر چیز میں یہ اللہ کی توحید وہ نظر آتی ہے لیکن یہ تب جب انسان اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے یو سب بہنا یہ اور وہ پاکی بیان کرتے تھے بلاشی یہ شام میں ول اور صبح کے وقت اشراق یہ جو سورج چڑھنے کا وقت ہے اور سورج جس ٹائم وہ چڑھتا ہے اشراق کی نماز بھی ہے اسی لیے اس کی فضیلت میں روایات آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منسل الغات فی جماعتن جو صبح کی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر بیٹھا رہے یذکر اللہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے حتٰ تتل شمس یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اسی حالت میں ثم ص اللہ رقعت اور پھر وہ دو رقت اشراق کی نماز پڑھے کانت لہو کا اجر حجن و عمر تن یہ اس کے لیے یہ ایک حج اور عمرے کے ثواب کے برابر ہے تام متن تام متن تام پورے حج اور عمرے کے ثواب کے برابر ہے ابن مالک کی روایت میں یہ آتا ہے اور یہ یاد رکھے جو لوگ اشراق میں اور چاش کی نماز میں فرق کرتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے دراصل یہ ایک ہی نماز ہے لیکن اگر سورج طلوع ہونے کے بعد اگر پہلے وقت میں یہ نماز پڑھی جائے تو اسے اشراق کی نماز کہتے ہیں اور اگر دیر سے پڑھی جائے مثلاً دس ساڑھے دس بجے تو پھر اسے دوحہ کی نماز کہتے ہیں اور اسے چاش کی نماز یہ کہتے ہیں محدثین کے نزدیک ان میں کوئی فرق نہیں ہے یوسب نہ بلاشی وہ پاکی بیان کرتے تھے اللہ کی بلاشی یہ شام کے وقت ول اشراق اور سورج طلوع ہوتے وقت و یہ بھی اسی الجبال پہ عاطف ہے اور بے شک ہم نے تابع کیا تھا ان کے اطئرا پرندوں کو مشہورتن اس حال میں کہ وہ جمع کیے جاتے تھے یعنی اب حضرت داؤد جب اللہ کی پاکی تسبیح بیان کرتے تھے اللہ کا ذکر کرتے تھے تو پرندے بھی جمع ہو جاتے تھے مشہور یہ حال ہے عطیر سے پرندے اس حال میں کہ وہ جمع ہوتے تھے اور جمع کیے جاتے تھے وہ بھی تسبیح بیان کرتے تھے حضرت داود کے ساتھ کل اللہ اواب اور یہ سب کے سب لہو لہو میں ضمیر اللہ کی طرف اور یہ سب کے سب اللہ کی طرف اللہ کے لیے یہ اواب بہت رجوع کرنے والے تھے وشد نہ اور ہم نے مضبوط کی تھی ملک ان کی بادشاہی اپنی مدد سے وشدد نہ اور ہم نے مضبوط کیا تھا ان کی بادشاہی کو یہ اپنی مدد سے بے آؤنی کیونکہ یہ اللہ کی مدد اگر شامل حال نہ ہو تو بڑے سے بڑا لشکر انسان کے پاس ہو لیکن وہ ایک قلیل لشکر سے وہ شکست کھا جاتا ہے اسی لیے اللہ کی مدد وہ ضروری ہے وہ شدت اور ہم نے مضبوط کی تھی ان کی بادشاہی کو اپنی مدد سے وہ آتے اور دی تھی ہم نے انہیں دانشمندی یا الحکمہ نبوت ہم نے انہیں پیغمبری دی تھی وہ فصل الخطاب اور واضح بیان فصل الخطاب یا مانا یہ کہ واضح بیان یعنی وہ جو بیان کرتے تھے تو اتنے واضح انداز میں کرتے تھے مخاطب کو ان کی بات سمجھ میں آتی اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ جسے آتا کرتا ہے کہ لوگ اس کی بات کو آسانی سے سمجھیں اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے وہ فصل بعض لوگوں کے پاس علم کی بڑی فراوانی ہوتی ہے لیکن فصل الخط کی نعمت انہیں نہیں دی گئی ہوتی اسی لیے ان کا وہ علم وہ رائے گا اور برباد ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے پاس علم کم ہوتا ہے لیکن اللہ نے انہیں فصل الخطاب کی نعمت دی ہوتی ہے تو وہ اگر تھوڑے علم کے ساتھ بھی بات کریں تو لوگ اس سے مطمئن ہوتے ہیں وہ فصل الخطاب اور واضح بیان یا وہ فصل الخطاب کا یہ مانا بھی ہے فصل الختاب کہ وہ فصل الخطاب اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا یعنی حضرت داؤد علیہ السلام یہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے تھے فیصلہ کرنے والے تھے اور لوگ آتے تھے کیونکہ بادشاہ بھی تھے اور لوگ ان کے پاس اپنے معاملات لاتے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام یہ ان کے درمیان یہ فیصلہ کرتے تھے وہ فصل الخطاب اور داود علیہ السلام یہ فیصلہ کرتے تھے لوگوں کے درمیان لیکن پہلا مانا یہ زیادہ واضح ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ صفات قرآن نے ذکر کی یہ اگلی آیات میں وہ جو آزمائش اور امتحان ہے تو وہ ذکر کیا جاتا ہے اس بر علامہ یقولا صبر کریں پیغمبر کہ ان بری باتوں پر یقولونا جو یہ مخالفین آپ کے حق میں کہتے ہیں اور یاد کریں ہمارے بندے داود علیہ السلام زلعید کہ جو ہمت والے تھے ان اواب اور بے شک وہ بڑے رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف بے شک ہم نے تابے کیا تھا پہاڑوں کو ان کے ساتھ یوسبہ نہ وہ پاکی بیان کرتے تھے اللہ کی بالعشی شام کو والاشراق اور صبح کے وقت وہ اور ہم نے تابے کیا تھا پرندوں کو محسورتا اس حال میں کہ وہ جمع ہوتے تھے ان کے ارد گرد کل اللہ اواب اور یہ سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے اور ہم نے مضبوط کی تھی ان کی بادشاہی کو اپنی نصرت اور اپنی مدد سے واطینہ الحکمہ اور ہم نے دی تھی انہیں دانشمندی اللہ نے انہیں ایک سمجھ بوجھ دی تھی یا دی تھی ہم نے انہیں نبوت پیغمبری و فصل الخطاب اور واضح بیان وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین